الرحمن الرحیم دوسرے پارے کا آغاز آج سے کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے بالکل آغاز میں ایک ایسے مسئلے کا بیان کیا ہے جس کا آغاز اور جس کی ابتدا پہلے پارے کے آخر سے ہو گئی تھی اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک آیت خیال میں رکھیے گا اور اب آگے کی جو آیات ہیں وہ اس کے بعد یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ آیت ایک تھی جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جدر بھی چہرہ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے تو در حقیقت قبلے کی تحویل قبلے کا بدلنا اور قبلے کا ایک سمت سے دوسری سمت میں چلے جانا اس بات کی اصل تھی اور جو بھی واقعہ پیش آیا وہ تو آپ سے عرض کرتے ہیں باقی اس پہ جو اعتراضات اور شبہات وارد ہوئے رسالت کا آغاز اور رسالت کے حصے کا آغاز دو روز پہلے کے بیان میں شروع ہو گیا تھا کہ اسب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ان کا اور ان کی ضروریت کا بیان تھا اور اللہ نے فرمایا کہ جب عزت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے آزمایا یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کچھ چیزوں کی تو اللہ نے ان چیزوں کو پورا کر دیا اس سلسلے میں رسالت پر جو شبہات وارد ہوئے ہیں اور جو قرآن کریم نے اس کے تفصیلی جوابات دیے ہیں چار چیزیں اللہ نے اس کے جواب میں کہی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پہلا شبہ جو ظاہر کیا گیا ہے وہ سیقول الصفاہ یعنی دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے اور اس میں انہوں نے رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر زبردست شبے کا اظہار کیا اور اس بات کا پراپوگنڈا کیا تو سیقول صفحا سے یہ رسالت پر پہلا شبہ شروع ہوتا ہے اور اللہ نے چار جواب اس کے دیے ہیں ایک جواب تو بالکل اجمالن دیا ہے بالکل مختصر سا جواب دیا ہے اور وہ اسی آیت کے اندر ہے قل اللہ جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے یہ اس کا جواب ہے سکول الصفاح سے اعتراض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور کل اللہ یہاں سے اس کا جواب بنتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا نے دوسرا تفصیلی جواب دیا ہے چار جوابات دی ہیں پہلے ایک بات کو اللہ کا نے یہاں پر عادت اور طریقہ یہ رکھا ہے کہ پہلے وہ ایک بات کو بالکل اجمالن بیان کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر اس کے بعد دوسرا اجمالن شبے کا جواب دیں گے پھر اس کے بعد تفصیل اس کی بیان کر دیں گے تو دو شبہات کے چار جوابات ہیں اور ایک ایک شبے کا ایک جواب وہ ہے جو مختصر ہے اور ایک جواب تفصیل سے تو اس, اس لیے پہلا اعتراض تو یقول اس سے ہوا اور اس کا مختصر سا جواب اللہ نے فرمایا قل اللہ المشرق والمغرب اور یہ پھر پوری آئے تو کے بعد وکزالی کا یہ جو تفصیلی جواب ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے وکزالی کا جو اللہ امتم وسطن اور پھر اس تفصیلی جواب کو اللہ تعالی نے بہت دور تک نقل کیا ہے اور بہت دور تک اسے لے گئے ہیں اس جواب کو دیتے ہوئے اور یہاں تک کہ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ جواب یہاں تک چلا گیا ہے ایک سو ستاون نمبر آیت تک ایک سو ستاون نمبر آیت تک یہ شبہ بھی ایسا ہی تھا اور اللہ نے اس کا جواب بھی ویسا ہی دیا ہے بہت تفصیل سے اور اس کے بعد انصفا و المروہ تم ان اللہ یہ جو آیت نمبر 158 ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انہوں نے شبہ کیا تھا ایک وہ شبہ یہاں نہیں ہے وہ حدیث میں آیا ہے یہ اس کا جواب ہے تو رسالت پر دوسرے شبہ کا جو جواب تھا اللہ تعالی نے وہ یہاں سے شروع کیا ہے اور اس زمین میں کچھ چیزیں اور بھی آ گئی ہیں مثلا اس سے اگلی آیت ایک سو انسٹھ آپ دیکھیے تو ان ما انزلنا من البینات والہدا یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت یہودیوں کے علماء کو اللہ نے اس میں ڈانٹ پلائی ہے کہ تم سچی باتوں کو کیوں چھپاتے ہو دو چیزیں چھپا رہے تھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ایک قرآن ایک اس قبلے کے معاملے کو تو ان دونوں کو جب انہوں نے چھپایا ہے تو اللہ کا اعلیٰ نے اس پہ دونوں طرح انہیں ڈانٹ پلائی ہے کہ تم اپنی اس روش کو اور اپنی اس عادت کو چھوڑ دو اور اس کے بعد یہی اصل میں تو دوسرے شبے کا جواب ہی چل رہا ہے مگر جہاں پر یہ رکو مکمل ہو رہا ہے و الکم الحم واحد الہ اللہ و رحمٰن الرحیم جہاں سے اللہ کا نے توحید کا جو اصل دعویٰ ہے جو پہلے پارے میں بھی آیا تھا یہاں سے پھر اس توحید کو اللہ نے شروع کیا ہے اور اس توحید کا اعادہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی خدا نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں گے آپ یہ جو 165 نمبر آیت ہے نیچے چل کے اس کے بعد جو آتی ہے ومن انا سمن زمند اللہ اندادن اور یہ ہے بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز ہاں یہ جو تھی ایک سو نمبر آئے جس کے متعلق ہم نے کہا کہ یہ توحید کے دعوے کا اللہ تعالی نے اعادہ کیا ہے تو شرک دو طرح کا تھا ایک شرک تھا جو مشرقی نے مکہ کرتے تھے خدا کے علاوہ اوروں کو پکارنے میں تو اللہ نے اپنی توحید کا بیان کیا اور یہ بتلایا کہ یہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو کسی کی بندگی نہ کرو یہاں سے شرک کی دوسری قسم یعنی فریلی شرک اپنے افعال میں جو شرک وہ کرتے تھے اللہ نے یہاں سے اس کا رد کرنا شروع کیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ رد بڑھتا چلا گیا ہے 163 نمبر آئت سے ہی یہ شروع ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں 165 نمبر آئت میں یہ یہاں پر ڈانٹ پڑی ہے ان لوگوں کو جو شرک کے دونوں طرح مرتکب ہوتے ہیں یعنی عقیدے میں بھی شرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیدے کے علاوہ جس چیز میں شرک کرتے ہیں وہ افعال ہیں کام ہیں ان کے اور ان میں شرک وہ بہت زیادہ ہے ان میں اس لیے اللہ تعالی نے انہیں ڈانٹا بھی ہے اور اس رقو کے آخر تک ان کے حالات بیان کیے ہیں ایک سو ون سکسٹی سیون پہ پہنچ کے یہ بحث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد شرک فیلی کا بیان ہے کہ فیل میں کیسے شرک آتا ہے یہ انشاءاللہ اس کے بعد کی نشست میں یا پھر جب بھی پڑھانا ہے اس کے بعد تو پھر اس وقت بتا دیں گے تو یہاں سے اب شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیقول الصفحا امناس اور انقریب یہ کہیں گے رسالت پر پہلا شبہ اور اس کا جواب پہلا شبہ پہلے ہی ایسے بیان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جب بیت اللہ میں تھے تو اس بارے میں بہت سی آ ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے کچھ کا خیال یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے اور جتنے بھی محدثین اور مفسرین کی بحث ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے رکن جمانی اور حجر اسود کے درمیان جس نے بھی آپ میں سے بیت اللہ کی زیارت جسے بھی اللہ نے توفیق دی ہے وہ جانتے ہیں کہ رکن جمانی ایک طرح سے پہلے آتا ہے اور حجر اسود ایک طرح سے بعد میں آتا ہے حضر اسود سے طواف یوں شروع ہوتا ہے اور یوں گولائی میں چکر لگانا پڑتا ہے تو جب حضر اسود سے چلتے ہیں تو حضر اسود کا یہ جو مقام ہے اس حضر اسود سے لے کے پھر ایک رکن آتا ہے شامی اور ایک عراقی یعنی ان, کے ان, کے رخ ان, کے ان کی طرف جو ہے وہ شمال چونکہ شام اور عراق کی طرف ہے اس اعتبار سے اور پھر آتا ہے رکن یمانی اس رکن یمانی اور حضر اسود کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں نماز پڑھتے تھے جس زمانے میں آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی تو یہاں پر اگر کھڑے ہو کے نماز پڑی جائے تو یہ بیت المقدس کی طرف قبلہ بن جاتا ہے تو گویا پرانا, پرانا جو قبلہ تھا یہودیوں کے زمانے سے جو چلا آ رہا تھا وہ تھا بیت المقدس تو بیت المقدس ایک اور بیت اللہ دو دونوں کو ایک ہی رخ میں لے لیتے تھے مگر جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طور پر انتخاب فرمانا تھا تو آپ نے بیت المقدس کی طرف ہوں کر کے نماز پڑھی ہے کتنا عرصہ یہ نماز جاری رہی ہے سولہ سے سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی قبلہ یہی تھا اور یہ صورتحال ایسی ناک تھی کہ ان سترہ مہینوں میں یہودی اندر سے اس بات پر خوش تھے کہ ہمارے قبلے پر قائم ہیں لیکن ظاہر میں کہتے تھے کہ دیکھا قبلہ تو اپنا ان کا ہے نہیں اب آہستہ آہستہ یہ ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں گے قبلہ بھی ہمارا اختیار کر لیا ہے دین بھی آخر کو انہوں نے ہمارا ہی اختیار کر لینا ہے مشرقین مکہ کو نیا اعتراض تھا وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اپنے آپ کو است ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا وارث کہتا ہے تو قبلہ ابراہیمی کیوں نہیں متعین کرتا ابراہیم علیہ السلام نے تو اس گھر کو بنایا ہے وہ گھر جو تھا سلمان اور داود علیہ السلام کا بنایا ہوا تو یہ یہودیوں سے زیادہ قریب ہے ان کی بات کرتا ہے ہماری بات نہیں مانتا تو ہر روز اعتراضات اٹھتے تھے اور یہودی تانے کے طور پر کہنے لگے تو پہلے سولہ یا سترہ مہینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے رہے کہ یہودیوں کے ساتھ موافقت ہے تو ٹھیک ہے اہل اختاب ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ہماری طرف آ جائیں اور اللہ انہیں ہدایت دے دے اور جب یہودی ایک سال سوا سال میں کھل کے سامنے آ گئے تو آزرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اب قبلے کو تبدیل کر دیا جائے اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش جو ہوئی ہے دل میں کب پیدا ہوئی تھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا اور اس پہ کوئی حدیث بھی نہیں ملتی مگر رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش سے بھی پہلے حتی کہ ان کی ہجرت سے بھی پہلے انصار مدینہ میں ایک آدمی کے دل میں یہ بات آ گئی تھی اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اور یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں تھی کوئی تصور ہی نہیں تھا بیت المقدس کو چھوڑا جا سکتا ہے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ سے بیت المقدس ہی کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے بیت اقبا میں اور بیت اقبا کا وسلم منظر آپ جانتے ہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے تو آپ کے آخری تین سال جو تھے ہجرت سے پہلے میراج کے واقعے سے بھی ایک ڈیڑھ سال قبل حج کے لیے جب لوگ آتے تھے تو آپ اس میں چلے جاتے تھے اور حج کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے حج کے منا کے میدان میں چلے جاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیا کرتے تھے تو انصار مدینہ یہ آتے تھے اور انصار کے حج میں جو چیزیں قریش سے مختلف تھیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ لوگ آگے بھی چلے جاتے تھے عرفات میں بھی اور مشرح حرام پہ بھی اور وہاں سے واپس آتے تھے اور مشرح حرام مزدلفہ یہ قریش نہیں جاتے تھے کہتے تھے کہ یہ تو اور لوگ جائیں ہم تو خدا کے گھر کے مالک ہیں اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے اور اس کے مقابلے میں یہ جو تھے انصار مدینہ مدینہ منورہ کے لوگ رہنے والے یہ صفا اور مروہ پہ نہیں جاتے تھے وہاں پہ دو بت ہوتے تھے یہ کہتے تھے ان کا ہمارا تعلق نہیں ہے ہم تو بیت اللہ تک ہی آئیں گے یہ جی صفا اور مروہ کی بات تو آگے آ رہی جب انہوں نے پیغام سنا کہ ایک آدمی انہوں نے بازار میں ایک تماشے کی بات دیکھی کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور میں اللہ کا رسول ہوں علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے ان کے چچا چل رہے ہیں اور کچھ اور لڑکے دیوانے چل رہے ہیں پاگل قسم کے اور وہ کہتے ہیں اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹ بولتا ہے اب لوگ پریشان کہ بھتیجا کچھ کہتا ہے چچا کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور لڑکے بھی ہیں اور تماشا اور کھیل اور یہ سب چیزیں جاری ہیں الہاز بلّہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک ایک کو دعوت دے رہے تھے اس حال میں یہ بات انصار مدینہ جو اس وقت مشرقین تھے ان کے کان میں پڑی تو انہوں نے فورن سے سب کو بٹھا کر مشورہ کیا انہوں نے کہا ارے یہ وہی نبی تو نہیں ہے جس کا یہودی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو ہم ان کے ساتھ مل کے مدینہ منورہ سے مشرقین کو نکال دیں گے کہ یہ وہی ہستی تو نہیں انہوں نے غور کیا سوچا اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو تنہائی میں ملاقات کی اور پہلے سال میں گیارہ مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے اور پھر اس سے اگلے سال اس سے زیادہ ہو گئے اور اس سے اگلے سال اور زیادہ ہو گئے تو یہ جو صحابہ رضی اللہ گان انسار میں مسلمان ہو کے جا رہے تھے نا انہوں نے ایک دن اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہجرت کر جائیں اس شہر میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے اور لوگ آپ کے پیغام کو نہیں سنتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حقیقتاً وہ وقت تھا سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک جگہ گئے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے کہتے تھے کہ مجھے رکھ لو اور میری بات کو سنتا کیا تم مجھے پناہ دینے کے لئے تیار ہو اور قبیلے آگے سے مذاق اڑاتے تھے اور کوئی پناہ دینے کے لئے تیار نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اللہ کی کتاب لایا ہوں اور مجھ سے خدا کا قرآن خدا کی کتاب سن لو مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو کوئی رکھنے کے لئے تیار نہیں تھا انصار مدینہ نے یہ کام کیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں آ تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ان سے اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بیوی بی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی میری بھی حفاظت کرو گے اور جن چیزوں میں انہیں نفع پہنچاتے ان چیزوں میں مجھے بھی نفع پہنچاؤ مختصر بات یہ کہ بیت ہو گئی یہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ آئے تھے نا یہ مدینہ منورہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلم بھی بھیج اور آپ نے فرمایا عمیر جاؤن اسلام کی تعلیم دو تو انہوں نے اسلام کی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی شروع کر دیا وہاں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو بھئی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑوں گا میں یہودیوں کو تبلے کو نہیں مانتا اور یہ بات انہوں نے سفر میں کہی جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے ایک مرتبہ راستے میں انہوں نے کہی اور نماز بھی انہوں نے سب سے الگ شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی ان کے دوستوں نے کہا کہ ہم جا کر وہاں یہ بات پیش کریں گے تو حضرت صلی اللہ سے ہمیں منع فرماد کیا اور تم غلط کر رہے ہو اور بیت المقدس کی طرف ہی مکٹ کے نماز پڑھو وہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں بھی چند ماہ باقی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی وصیت میں بھی یہی کہا کہ مجھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دفن کرنا بیت المقدس جو ہے میں اس کو قبلہ نہیں مانتا میں اس کی طرف نہیں ہونا چاہتا تو یہ ایسی چیز تھی جو آنا شروع ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے فیصلے تو خدا کے ہمیشہ سے پہلے ہی سے ہوئے ہوئے تھے مگر آنی شروع ہو گئی تھی بات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ دیکھا وہاں کے حالات میں منورہ کے تو آپ بار بار آسمان کو دیکھتے تھے کہ کسی طرح وہی نازل ہو اور حکم یہ آ جائے کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ مبارک کو پھیل لیں اور بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے یہ چیزیں پیش آتی رہی اور ایک دن ہستے بشر رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے تشیف لے گئے تھے وہاں بیماری کی وجہ سے عیادت کسی کی کرنی تھی اور زہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اور دو رقطیں آپ نے پڑھائیں اور نماز میں وہی آ گئی کہ بل وجہ کا شطر المسد الحرام آپ اپنے چرائے مبارک کو مسجد حرام بیت اللہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے اور ہوا یہ کہ وہاں سے بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں ایک دوسرے کے بالکل شمال اور جنوب میں پڑھتے تھے جنوب میں بیت اللہ پڑتا تھا شمال میں بیت المقدس تھا اب ہونا کیا چاہیے تھا سب پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں پھر مرد نماز پڑھ رہے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو مردوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشایت کو پڑھا تو لوگ سمجھ گئے کہ تحویل قبلہ کا حکم اب آ گیا اندازہ تو انہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں آپ نے مردوں نے چہرہ پھیرا تو عورتیں آگے آ عورتوں کی ساری صف جو تھی وہ چل کے پیچھے چلی گئی مردوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دائرہ آدھا کاٹ کے یعنی نمازی کی حالت میں چلے اور بیت اللہ کی جگہ یعنی سامنے ان لوگ مردوں کے آکے کے کھڑے ہو گئے یہ چیز پیش آئی بس یہ ایسی چیز تھی جس نے پوری عرب دنیا کو حجاز کو ہلا کر رکھ دیا یہودیوں نے کہا دیکھا جو تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا اسے چھوڑ دیا پہلے کہتے تھے کہ قبلہ ہمارا ہے تو ہماری طرف آ جائے گا اب جب قبلہ بھی چھوڑ دیا تو اب نیا پینترا انہوں نے بدلے ان کا اب دیکھا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا اور مشرقین مکہ وہ خوش ہوتے تھے کہتے تھے اس سے سمجھ آ گئی ہے کہ اباؤ و جزاد کا دین بالکل ٹھیک تھا آج قبلہ ہمارے اختیار کیا ہے کل یہ بتوں کی عبادت کے لیے بھی آ جائے گا ہر طرف شور مچ گیا کہ کیا ہوا قبلہ تبدیل ہو گیا قبلہ تبدیل ہو گیا اور اتنی شدید پریشانی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی کا ایمان تھا جو اتنی بڑی تبدیلی کو انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا اور آجر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا بالکل خاموشی سے مانا ورنہ آپ سوچئے کہ تیرہ برس پندرہ برس جو لوگ ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اب انہیں فوراً یہ کہنا کہ تمہارا قبلہ یہ نہیں یہ ہو گیا تو کچھ تو اضطراب شک کوئی چیز تو پیدا ہونی چاہیے تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کسی نے کچھ نہیں پوچھا کہ جی جیسے آپ فرماتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے قبلے کی طرف کر لیا بیت اللہ کی طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جن پہ پہنچ کے اندازہ ہوتا تھا کہ اب لوگ ٹوٹ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے منافقین کو اس پہ خوب پر کرنے کا موقع ملا اور پھر خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کسی حالت میں تسلیم نہیں کرتے جو حالت بھی پیش آ جائے ان کی طبیعت میں اعتراض کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر بات پر اعتراض ضرور کرنا ہے چائے فضول میں اس بات سے کوئی بحث تعلق نہ ہو یہ تھا وہ شبہ اللہ نے اس شبہ کو ذکر کیا ہے مختصر اور جواب اس کے دیے ہیں بڑی تفصیلی بہت تفصیل سے